تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوره الانعام کی ایت نمبر 122 سے مطالعہ شروع کریں انشاءاللہ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من نورا بھلا وہ شخص کے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا يمشی فی اب وہ لوگوں کے درمیان اس نور کے ساتھ چلتا ہے کمم مت الماتی نہیں سب خور جنہ تو کیا یہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو گمراہی کے اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہ ہو مردہ تھا مراد کو ہدایت سے دور تھا اب اللہ نے اس کو ہدایت کی روشنی عطا فرما دی اور اس نور کے ساتھ وہ اپنے معاشرے میں چلتا پھرتا ہے یقینا یہ اور گمراہی کے اندھیروں میں پڑا ہوا برابر نہیں ہو سکتے الحمدللہ مسلمان ہے اللہ کا احسان ہے آج یہ نور قرآن میرے اور آپ کے پاس اور اس کو سمجھنے کی وزارے سے اللہ قبول فرمائے کیا اچھا کہ اس نور قرآن کو لے کر اس معاشرے کے جو اندھیرے ہیں ان میں ہم روشنی کو بڑھانے والے بن جائیں ان اندھیروں کو دور کرنے والے بن جائیں اللہ اس نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے ہمارے اس ماحول کو اس معاشرے کو منور فرمائے اور ہم اس قرآن سے زندگی پائیں اور اس معاشرے کو زندگی دینے والے بنیں کردالی کا ذین کافری نماکان اسی طرح کافروں کے لیے ان کے امال کو مزین کر دیا گیا جو اندھیروں میں پڑے ہیں ان کو گندگی ہی میں محاد اللہ معاد اللہ آ رہا ہے وہ کردال کا جاننا فکل قد یتین اکاب اور مجرم قروفی ہا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے اس کے بڑے مجرم تاکہ وہ اس میں مکاریاں کریں وما یم قرون اللہ بھی وہ مکاریاں نہیں کرتے مگر اپنی اور شعور ہر معاشرے کے اندر ہر بستی کے اندر کچھ وہ مجرم ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں زمام کار ہوتی اختیارات ہوتے ہیں اس کا غلط استعمال کر کے وہ ظلم و ستم کا پہاڑ بھی توڑتے ہیں لوگوں پر لوگوں کو غلام بھی مناتے ہیں جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور بھی کرتے ہیں لیکن بے اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے اور یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا کیے جاتے ہیں سابقہ اقوام کے اس تعلق سے بیانات وہ اگلی سورج سورت, سورت الراف میں ہمارے سامنے آئیں گے و جا تم آیتن اور جب جب ان کے پاس کوئی آیت یعنی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں ویسا نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا یہ نہ ماننے والوں کے حد کی ہر دھرمی کہ نہ نا ہم تو خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جیسے مصلیم کی قوم کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بجلی نے آ کے ان کا کام تمام کر دیا تھا بہرحال تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو خود چاہتے کہ ہمیں ویسا ملے جیسے رسولوں کو دیا گیا اللہ کا تسرا اللہ رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت بھیجے کس کو اب نبوت سے سرفراز کرے خیال اور فیصلے اللہ کے سیوسی ان ان کو پہنچے گی اللہ کے ہاتھوں گا مکاریاں يَشْرح صدره لِلإسلام. پس جس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وَمَن جس کو اللہ کہ گمراہ کر دے یا جال سدرہ سینے کو تنگ انتہائی بھینچا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ بمشکل ہی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو اب اس سے کچھ لوگوں نے نکال لیا کہ جب ہم ہائی جہاز میں ہوتے ہیں آکسیجن جو ہے وہ آرٹیفیشلی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے جتنا آپ اوپر جائیں گے وہ ہمارا سینہ گھٹنا شروع ہو جائے گا اس سے ہمیں آرٹیفیشلی آکسیجن کی ضرورت ہوتی بھائی ٹھیک ہے یہ, یہ سائڈ پہ رکھو یہ ہوگا نقطۂ اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں ہم قرآن ان چیزوں سے بہت اوپر کی بات کرتا ہے جس کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دیتا ہے سینے کو کھولا کر دیتا ہے اس کے لیے قبول کرنا آسان حق پر جم جانا آسان مشکلات آئے ان کو فیس کرنا آسان اللہ ہمارے سینوں کو اور کھول دے اور جس کے لیے اللہ گمرائی کا فیصلہ کر دے وہ خود ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے دل کو بھینچا ہوا کر دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ جو بات آئی تھی کہ جتنا قرآن کا نظور ہوتا ہے ان کی بغض اور عدابت میں اتنا اضافہ ہوتا ہے یہ ان کی گندگی ہے باطن کی جس کی وجہ سے اب ان کو ہدایت کی بات میں لطف نہیں آتا وہ گندگی ہی کی طرف اللہ بڑھنا چاہتے ہیں اسی طرح ان لوگوں پر کفر کی ناپاکی ڈال دے گا جو ایمان نہیں لاتے وہاں راستہ ربی کا مستقیمہ اور یہ راستہ آپ کے رب کا سیدھا قومی قرون یقینا ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں در ابراہیم ان کے لیے ان کے رب کے پاس سنامتی کا گھر ہے یعنی جنت وہ ولیہم وہوا ولیہم بما کان اور وہ اللہ ان کا کارساز ہے اس کے بدلے میں جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں یوم یحشرہم جميعا اور جس دن اللہ سبحانہ تعالی ان سب کو جمع فرمائے گا کہے گا یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس اے جڑوئے جنات تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا تھا اولیا انسی اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اور اب ابا ابو اے ہمارے رب ہم میں سے باز نے باز سے فائدہ اٹھا لیا اور یعنی گھڑی اور پہنچ گئے اے اللہ جو ت نے مقرر کی تھی یعنی قیامت کا دن یہ کیا ہے کہ جنات کو اللہ فرمائے گا تم نے بہت سے انسان اپنے تابع کر لیے تو یہ بے وقوف بنانے کے معاملہ چلتے رہتے ہیں مشیکین عرب کا معاملہ بھی تھا سفر کرتے تو جب کسی وادی میں ٹھہرتے تو کسی غار وغیرہ میں یا کسی کونے میں آتے پہاڑ کے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں ایک مفسر نے بڑا پیارا جملہ لکھا وہ جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا ہاں؟ کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں اسی طرح ہمارے ہوتے ہیں نا کچھ تو موکل موکل کرتے اس سے آگے دو ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں اور پھر صاحب وہ کچھ کہیں سے مجھے فائد، ہمیں فائدہ پہنچ جائے پھر اپنے عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے ان ظالموں کے پاس جاتے ہیں جو گندے امال کرتے ہیں جادو تونے کے اور پبقوف بناتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جنات ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ جو کچھ ہوا کل اللہ کہے گا لو تم نے بہت سو کا تابے کیا آج اس کا نتیجہ بھگت لو یہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں ہم نے بڑا فائدہ گُسے سے اٹھانے کی کوشش کی مگر آج یہ قیامت کا دن ہم یہاں پر پہنچ گئے یہ جادو تونے کے معاملہ یہ حرام ہے ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ ان حرکتوں سے ان معاملات سے ہمیں بچائے رسول اللہ علیہ کے پاس تو جنات آتے تھے تعلیم لینے کے لیے کبھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنات سے کوئی مدد لی کہ آؤ بدر میں میرا ساتھ دو سوچیے گا کبھی تنہائی میں بہت اچھی ایک صاحب میں بات بیان فرمائی حضور نے اللہ ہی سے مانگا اللہ نے چاہا تو فرشتوں کو بھیجا ورنہ جنات حضور کے پاس آتے تھے حضور تعلیم دیتے تھے حضور نے ان سے دین کے کام کے اندر مدد کبھی نہیں مانگی چلے جائے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ بیوقوف بن کر اور بیوقوف بنا کر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر کے اپنی تیجوریوں کو بھرنا چاہتے ہیں اللہ ان حرام کاموں سے اور یہ جو گمراہی کی بات ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے بدلتے حالات اندر صبر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کے طرف سے کسی آزمائش کا فیصلہ آ بھی جائے تو اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے ہاں اپنی جائز آداد کو پورا کرنے کے لیے جائز وسائل کو استعمال کرنا کوئی حرج کی بات نہیں مگر ان چکروں میں پڑھ کر عقیدے برباد ہوں اس سے گمراہی کے سوا پر پلے کچھ نہیں پڑے گا ان کو کہا جائے گا اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانا آگ ہے اس میں ہمیشہ رہو گے مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے مطلب بچانا چاہے گا تو بچائے گا ان مربع کا حکیم نعلیم بے شہ تمہارا رب بہت حکمت والا بہت علم والا ہے مسلط کر دیتے ہیں اس کے سبب کے جو اعمال کرتے ہیں یا معاشرل جنور اے گروہ جنات اور انسان علم یا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے وہ تم پر ہمارے احکام کی تلاوت کرتے تھے يَوْمِكُم حَادَا اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کے دیکھنے سے قول و یہ سارے جنات اور انسان کہیں گے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اعلی ان فسینا اپنے ہی خلاف بغور حیات اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور شہید و اعلیمکان کافی اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ بے شک و کفر کرنے والے تھے یہ جنات انسان دونوں سے خطاب یہی دو مخلوقات مقلف ہیں ذمہ دار جن کے لیے شریعت کے احکامات عطا کیے گئے سول زاریات کے ہے چھپن ہے بما خلق الجن میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہی دو اللہ کے یہاں جواب دہ مخلوقات ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے جب تک مفسرین کی رائے انسانوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا جنات کیونکہ پہلے تھے تو ان کے لیے رسول جنات میں سے ہی آتے تھے جب سے انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا نبوت کا سلسلہ انسانوں کے لیے شروع ہوا تو انسانوں کے جو پیغمبر ہوتے وہی جنات کے لیے بھی ہوتے اور اب امام العبیا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنات اور انسان کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں اور احادیث شدہ بات ہے کہ جنات حضور کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن سنا تو ایمان لائے کبھی آتے تو تعلیم لیتے اور حضور ان کو باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے تو گئے اب امام لمبی الانبیاء خاتم الانبیاء و لمبی اور تمام جنات اور انسانوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں الم یکقور ربو کا محل کا قرآن ظلم غَافِلُونَ غافلون یہ اس لیے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ ظلم کی سزا میں بسوں کو ہلاک کر ڈالے جبکہ وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں بے خبری میں عذاب نہیں آتا پیغمبر بھیجے گئے کتابیں بھیجی گئیں اتمام حجت کیا گیا پھر بھی قومیں ڈٹی نہیں باغی بن پر اور سرکشی پر تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا ولی کل دراجات اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے دراجات ہیں غوف اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ربو کا غنی اور آپ کا رب بہت بے نیاز رحم فرمانے والا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے انہیں یعنی ہلاک کر ڈالے اور جس کو چاہے تمہارا جانشین کر دے کما ان شاخ کو ضروری قومی آخری جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ایک اور قوم کی اولاد سے تمہیں مٹا کر اللہ کسی اور کو لیا جیسے پہلے بھی اللہ بہت سو گلاتا رہا اللہ اس بات پر قادر امنامات و آدن بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے یعنی وہ وعدہ پورا ہوگا قیامت کا برپا ہونا وما اور تم عز کرنے والے نہیں یعنی اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے تم روک نہیں سکتے قل یا على المیہ امل وی اے نبی علیہ السلام فرمائی اے لوگوں تم اپنی جگہ کام کرتے رہو بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں یہ ہے دو ٹوک انداز اور رض کیا گیا تھا کہ سورہ نام مکی دور کے آخری حصے کی صورت ہے اور یہ اب اتمام حجت ہو رہا ہے مشقین پر اور یہ چیلنج کا انداز جو تم نے کرنے کرو میں تو اپنا عمل کیے چلا جاؤں گا حق پر ڈٹے رہنے اور حق کی دعوت دینے کا فسو فتح جان لوگار کے کس کے لیے آقی آخرت کا گھر ہے ظالم کامیاب نہیں ہوتے مما من الحرف اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے اس سے ان لوگوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لیے ایک حصہ فق اللہ تو اپنے خیال میں ہی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے وحادہ کائینہ اور یہ ہمارے شریکوں کے پھر بت پرست مشرقوں کا ایک رویہ بیان ہو رہا ہے مگر توجہ کیجیے گا معاشروں کے اللہ والا حصہ جاتا تھا یتیموں کو مسکینوں کو محتاجوں کو فقراء کو اور بتوں والا حصہ کس کو جاتا تھا بت کھاتے تھے ان کی تجوریاں تھیں ان کے بینک بیلنس تھے کیا نہیں وہ جو مجاور بیٹھے ہوتے تھے فروحت بیٹھے ہوتے تھے وہ جو مذہب کے نام پر لوٹتے تھے ان کی جیبوں میں جاتا تھا توجہ فرمائیے گا پھر کیا ہوتا فما کا نیشور کا اہم فلاح یسی اللہ بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا ملو یسی شرکا اور جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے سایہ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں کبھی فصل کم ہو گئی کبھی تجارت میں نقصان ہو گیا یا فائدہ کم ہوا تو اللہ والا حصہ تو کم کر لیں گے غریبوں کا یتیموں کا مسکینوں کا محتاجوں کا مگر جو شریکوں والا ہے وہ حصہ کم نہیں ہوگا یہ ظلم کون کروا رہا تھا وہ جو مجاور بن کے مذہب کے نام پر لوٹ مار کر رہے تھے ان کے پیٹ میں جاتا تھا وہ تو نہیں کھاتے تھے نا یہ ان مذہب کے نام پر لوٹ لوٹنے والے ڈاک کی جیبوں میں جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ کم ہوا تو تم پر آسے آ جائے گا یہ کم ہوا تو تم پر فلاں مصیبت آ جائے گی یہ کم ہوا تو تم مارے جاؤ گے یہ کم ہوا تو تم پر نہوست آ جائے گی یہ بالکل کم نہ ہو اور یہ جاتا تھا ان مذہبی لٹیروں کی جیبوں کے اندر یہ شرک کے دھندے کرنے والے انہوں نے مذہب کے نام پر انسانیت کو ہمیشہ جو ہے وہ لوٹا ہے وہ قدا علی کثیر مشرقین قتل اولاد اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو جو ہے وہ مزین کر دیا لی اردو تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں ولی البسو علیہ دین اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبے کر دیں گڑمٹ کر دیں اللہ سخان و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں قتل اولاد کا معاملہ بھی ہوا اور اس قتل اولاد کے دو تین پیرے تھے عرب کے معاشرے میں ایک بیٹیوں کو زندہ رفن کرتے تھے وہ ذکر سور نحل میں آئے گا ایک یہ کہ مفلسی کے در سے قتل کرتے تھے اور یہ بھی تاریخ میں رہا کہ اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر اولاد کو بھیت چڑھانا یہ اب بھی دنیا کے مذاہب کے اندر ہے اور اب بھی دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ان میں بھی شخص کھڑا ہوتا ہے بدبخ اور تین سو بچوں کو بھیڑ چڑھوا دیتا ہے ماضی قریب کے واقعات ہے امیرکا کے اندر یہ جہالت چودہ صدیوں پہلے کے جاہلوں کی کنیز نہیں آج کے سو کال سو کال ایڈوانس دور کے اندر بھی ایسی جاہلانہ حرکتیں آپ کے میرے سندھ کے اندر ہی حرکتیں ہوتی ہیں بتوں کے نام پر اور دیوتاؤں کے نام پر بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے بچوں کو اب بھی ہو رہا ہے معد اللہ خبریں آتی رہتی یہ ہے جو قرآن ہر دور کے لیے یہ جاہلوں کی جہالت کا بھی ذکر کر رہا ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان ہیں اور اللہ نے حرکتوں سے ہمیں بچا کر رکھا ہوا ہے لیکن دنیا کے اندر اب بھی حرکتیں جھوٹے معبودوں کے نام پر موجود اور وہ شیطان کی پوجا کار پاٹ کرنے والے دیول ورشپس پورا ایک ریلیجن بنا رکھا ہے ظالموں نے اور ان کے بھی تصورات بھی چڑھانے کے اب بھی موجود ہیں بل اشا اللہ خیال ہوں فضر ہوں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے بس آپ انہیں چھوڑ دیں اور وہ جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں اس کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دیں وقال حاضی انعام و حرف الحجر اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں لا یت اللہ منشا نظام اسے کوئی نہ کھائے مگر وہ جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے مطابق کیا مطلب یہ فلاں جانور زیبا ہوا اس کا گوشت ہم جس کو چاہیں گے وہ کھائے گا فلاں کھا سکتا ہے فلاں نہیں کھا سکتا پھر وہی حلال حرام کے فیصلے اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے رکھے ہیں آگے فرمایا وہ ان آم البرم ہو روحا اور کچھ مویشی پیٹ پر سواری حرام کر رکھی ہے وہ انعام اللہ ید کرسم اللہ اور کچھ مویشی ہے کہ زیبا کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ جھوٹ باندھنا ہے اللہ کی طرف جھوٹے معمودوں کا نام اللہ کا نہیں دے سید اللہ سبان و تعالی نے فرمایا اس پر اللہ جل انہیں سزا دے گا جو کچھ باندھتے ہیں ما اور انہوں نے کہا جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں وہ محبرمن اعلی ازواجینا اور ہماری عورتوں پر حرام ہے یہ ڈیگریڈ کرنے والی بات اور آگے سنیں وہ مئی تتن فہوں کی شورا اگر وہ جو جانور کے بتن میں پیٹ میں اگر مردہ ہے تو سب اس میں شریک مردار شارے کھائیں گے اور صحیح نکلا سلامت نکلا تو مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی بھائی تم کون ہو یہ فیصلے کرنے والے پابندی لگانے والے فرمائے کہ سید زیہم وصفہم جل اللہ ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا انہو حکیم وہ عورتیں کھائیں گے جن کے بچے پیدا ہو گئے کیوں باقی کیا اچھوت ہے کیا خاص کھانا بنے گا وہ کھائیں گے جن کے بچے پیدا ہو چکے ہیں وہ خواتین جن کے یہاں بچے پیدا نہیں وہ نہیں کھائیں گی تم نے فیصلے کب سے کرنا شروع کر دیے ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں اور پچھلی رشت میں آیا اگر تم نے حلال حرام کے فیصلے خود کرنا شروع کر دیے تم مشرق ہو جاؤ گے یہ اتنا سخم مسئلہ ہے تو یہ گھریلو معاملات سے لے کے پارلیمنٹ تک جائے گا ہاں نقطہ یہ سمجھنے والی بات ہے کیوں اللہ یہ واقعات بیان کر رہے ہم تو کہیں گے پاگل تھے جاہل تھے بے وقوف تھے ایسی حضرتے. ہم تو یہ کہہ رہے نا تو اللہ کی قرآن میں بیان کر رہے اللہ کا اتنا عظیم کلام اس لیے بیان کر رہا ہے کہ یہ جہالت اگر تمہیں جانوروں میں نظر آ رہی ہے حلال حرام یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جہالت ہے کہ پارلیمنٹ کی سطح پر بیٹھ کر عدالت کی کسی پر بیٹھ کر کوئی اللہ کے حرام کو ہلال کر رہا ہو یہ بھی جہالت ہے اور یہ شرک ہے اگر جانوروں کے بارے میں حلال حرام کے فیصلے کرنا تو اجتماعی معاملات میں اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا یہ بھی جہالت ہے اور یہ بھی شرک ہے یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آنکھیں کھول دینے کے لیے سمجھا رہا ہے اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ میں آئی ہم تو کہہ رہے ہیں جاہل تھے اللہ کہہ رہے ہیں اس سطح پہ بھی اگر کوئی حلال حرام کے فیصلے خود کر رہے ہیں وہ بھی جاہل ہے وہ بھی مشرک ہے بات کر لا چکی جہالت کیا ہے اللہ کی وہی کے سامنے پیرل کھڑا ہونے کی کوشش کرنا قتلوا علم. یقیناً بولو خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے نادانی بے سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا وحرموا ما رزقهم اللہ اور جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا انہیں حرام ٹھہرا لیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے قد و ماں کانتدین یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے محمود لبی ان شاہ معروشات اور وہ اللہ جس نے باغات پیدا کیے جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں جیسے کہ انگور کی بیلیں یہ چھتری وہ بارش والی نہیں لی سمجھے گا ٹھیک ہے بزرگوں کو تو سمجھ آ جائے گی لیکن اسی طرح اگر ہم نے باغات دیکھے تو بیلوں کو چڑھانے کے لیے سپورٹ جو دی جاتی ہے وہ شیڈ سے بن جاتا ہے چھتری کی طرح سا وہ جو ہے ان کو چھتریاں کہا جا رہا ہے تو اللہ کی سنا اس کا بیان وہ اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے جیسے کہ انگور مثال ہے وہ غیر معروشات ایسے بھی کہ جن کو چھتریوں پر چڑھانے کی حاجت نہیں آتی ون نخل و ذرا مختلف کھجور اور کھیتی اس کے پھل مختلف ہے متشر وغیرہ متشرابی اور زیتون اور انار ان کے پھل ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ٹیسٹ کے اعتبار سے سائز کے اعتبار سے تاثیر کے اعتبار سے علاقوں کے اعتبار سے کلو ممتم ہی اذا اخبار جب پھل لائے تو اس کے پھل کو کھاؤ اور آت و حق کہو اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو ایک مراد دی اللہ کے میں صدقہ کرو اور ایک مراد جو فصل اور فصلوں پر عشر ادا کرنا ہوتا ہے زکات تو ہے سالانہ ایک دفعہ کیش ان کیش اکوٹس پر لیکن فصل اگر اگر ایک جگہ ایک کھیت میں دو مرتبہ سال میں آ رہی تو عشر دو مرتبہ دیا جائے گا اس کے احکام بہرحال تفصیلی اپنی جگہ بلا تو اور اصراف نہ کرو ان نہمسین بے شک اللہ اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اصراف کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا زیادتی کرنا کھانے پینے میں بھی زیادتی نہ ہو یعنی کہ انسان اپنے آپ کو آ, آ, بچانے کی بھی کوشش کریں اتنا نہ ٹھوسے کہ اپنے آپ کو خود مار ڈالے جی اپنا جسم کا بھی حق ہے اور اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی زیادتی نہ ہو اور خرچ کرنے کا معاملہ خرچ کرنے کے معاملے میں زیادتی کیا بھائی انفاق کا بڑا اچھا درس سنا جا کے آن لائن سارا ٹرانسفر کر دیا بڑا سا چیک لکھ کر دے دیا دو دن کے بعد کیا ہو رہا ہے بھائی کوئی ہے جو میری مدد کرے اللہ کے بندے یہ تم نے زیادتی کر ڈالی اپنے ساتھ تو کھانے پینے میں بھی میان روی اور اللہ کے رام خدج کر رہا ہے بندہ مخلوق پر بھی خرچ کر رہا ہے اس میں بھی میانہ روی کیا مطلب ایسا نہ ہو جائے کہ سارا جوش میں کے دے دیا اور اب اگلے دن دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ حدیث ہے کتنا پیارا فطری دین ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بندہ خود محتاج نہ ہو جائے سبحان اللہ توازن بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بندہ خود محتاج نہ ہو جائے و مین العی حمت و فرش اور چوکایوں میں سے اللہ نے بڑے جانور بھی بار بار دار پیدا کیے اور زمین پر لگے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے اونٹ ہے بہت ہی اونچا بکری چھوٹا سا جانور یہ اللہ ہی کی سنا ہے کلو مما رضا اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اسے کھاؤ ولا طبی خطوات شیطان اور شیطان کے نش قدم کی پیروی نہ کرو حرام مال نہ کماؤ حرام سے کوئی شعر حلال ہی کی ہے حرام سے بھی ہے تو وہ بھی درست نہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کرو یہ سارے پہلو ہیں ولاب اور شیطان اور شیطان کے نش قدم کی پیروی نہ کرو ان نحو نقد و مبین رش تمہارا کھلا دشمن ہے سمانت ازواج آٹھ ان کے جوڑے ہیں کل آٹھ جانور بنیں گے ان کے جوڑوں کا ذکر ہے میندا ماضیف نئی دو بھیڑ سے ہیں اور دو بکری سے یعنی نر اور مادہ سینئین ارحام ال سین سے پوچھیے کیا اللہ نے دونوں نرحرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ جو دونوں مادہ کے رحموں میں لپٹا ہوا بچہ ہے ابھی وہ جو تھا نا کہ اگر مردار ہوگا تو سب کھائیں گے اور سلامت ہوگا تو زمبر کھائیں گے او بھائی اللہ نے کس کو حرام کیا ہے نر کو حرام کیا مادہ کو حرام کیا میل یا فیمل کس کو حرام کیا بتاؤ تو صحیح نب علم ان تم سادقین مجھے کسی علم کی دلیل کی بنیاد پر بتاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو ومین البلف نہیں ومین البریف نہیں اور دو گائے سے پیدا کیے اور دو اونٹ سے اور دو گائے سے پیدا کیے تو یہ چار جوڑے کل آٹھ جانور بنے نر مادہ ہر نامہ امل ان سینت یعنی علیہ ارحم ال سین یعنی. آپ پوچھیے کہ کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا جو دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ہو یعنی ابھی وطن میں ہے بچہ کیا حرام کیا ہے کیا تو اس موقع پر موجود ہے جب اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا فمن منی اللہ کریم بس اس سے بڑھ کر غالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے علم تاکہ لوگوں کو بغیر علم وہ گمراہ کرے ان اللہ لا اہد القوم الظالمین بشک اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں ظلم کیا ہے وہی بات حلال حرام کے فیصلے خود کرنے لگ جانا یہ ظلم یعنی شرک کی رویش ہے قُلْ لَا عَجِدُ فِي مَا عُوْحِيَ إِلَيْي مُحَرَّمَنْ عَلَى مح۔ كلا اجد فيما اوحي الي محرما على طائعني يدعمه اي نبی عليه السلام فرمائی جو مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کچھ حرام نہیں اللہ سرائے اس کے چار باتوں کی حرمت اب تیسری مرتبہ 아 رہی ہے اي يكون ميته الا يكون مردار ہو او دم مسفوها يا بہتا ہوا خون او لحم خنزير یا سوار کا گوشت رجس کہ وہ سور تو پورے کا پورا ناپاک ہے او فسقن یا وہ گناہ کی بات او ہلغ اللہ بھی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو یہ چار باتیں پہلے بھی آئی البتہ یہاں ایک بات اہم آئی ہے دم مسکوحا بہتا ہوا خون بقیہ جگہ دم کا لفظ یہاں مصفوحا تو ایک اصول و فس کا سمجھ لیں اس کا اظہار تو ہوتا رہا لیکن اصول بیان ہو جائے گا القرآن با بابا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے تشریح کرتا ہے بقیہ جگہ دم کا لفظ خون یہاں مسفوحا بہتا ہوا یعنی حلال جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے وہ جو نسل سے اس کا خون بہتا ہے ذبا کے فوراً بعد یہ خون تم استعمال نہیں کر سکتے یہ ہے جو اس مقام پر ودات آئی باقی ان چار باتوں کی حرمت کا ذکر پہلے بھی آیا ہے فمن وغیرہ پس جو لاچار ہو جائے بشرطے کے نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی سرکشی کرے فعم نوربا کا کفور وحین تو آپ کرب بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے الدی نہاد ندی و فر اور ان لوگوں کو جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر ڈالا ہر ناخن والا جانور وہ تھے تو جانور حلال ان کی سرکشیوں کی وجہ سے حرام کر دیے گئے ناخن والے جیسے کہ وہ پنجے ان کے پھٹے ہوئے تھوڑے اونٹ ہے مرغ ہے بطخ وغیرہ تفصیلات تفاصیر میں ہیں ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا ومین البری و غن ہر رمنا ہند <عَلَيْهِن> اور ہم نے گائے بکریوں میں سے شخو مہوما دونوں کی چربیوں پر حرام کر ڈالی علامہ وح رحما ابل حو او مطالعہ سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹ یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو وہ چربی تو حلال ادر وائز حرام لال کا جز وی ہم نے ان کو بدلا دیا ان کی سرکشی کا وہ ان لاسواد ہم سچے ہیں سرکشیوں کی وجہ سے حلال چیزیں بھی اللہ روک لیتا ہے یا حرام کر دیتا ہے یہ بات پہلے بھی آ چکی وہی بیان پھر آیا ہے فَإن فقر ربكم رحمت نبی علیہ السلام یہ آپ کو جھٹ لائیں تو آپ فرما کہ تمہارا ربط بہت وسعت والا رحمت والا ہے وَلَا يُرد بأسه عدل قوم اور اس کا آداب مجرمین کے قوم سے ٹالا نہیں جاتا قریب شر کرنے والے کہیں گے اگر کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شر کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے ان چلو یہ تاریخ انسانی میں بہت بڑا الزام معاد اللہ لوگوں نے اللہ پر لگایا جنہوں نے جرائم کرنے ہوتے بھائی اللہ چاہتا تو نہ ہم شر کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے نہ ہم کسی شہ کو حرام ٹھہراتے یہ تو مشیت الہی کا معاملہ ہے اس کا ایک تلخ جواب کیا ہے بھائی ایسے شخص کو میں اٹھا کر پتھر ماروں اور وہ چیخے اور میں آگے سے کہوں بھئی اللہ کی مشیت میں تو یہ یہ کھاؤ وہ کھائے گا پتھر کیا خیال ہے یہی جواب تقدیر کی بحث پر اتر آنے والے لوگوں کو اہل علم کی طرف سے دیا جاؤ ارے یہ جی ہمارے یہاں قور اللہ کی طرف سے طے ہے تو بھائی لو میں ایک اے کے فورٹی سیون نکالتا ہوں اور پورا برش مارتا ہوں تمہیں مرو گے لکھا ہے اللہ کی مشیت میں وہ آگے سے کہے گا کہ بھائی مارو گے تو تم نا اسی طرح کہا جائے گا شر کیا تو تم نے حرام قرار دیا تو تم نے نافرمانی کی تو تم نے اپنا اختیار کر کے بھائی بات سمجھ آ رہی یہ بہانے ہیں یہ لیم ایکسکیوز ہیں کہ بھائی اللہ نے چاہا تو ہم ایسے ہو گئے اسی طرح ہمارے اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا بھائی اللہ تو چاہتا تم بھی تو چاہو تم ہمت تو پکڑو اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی بات سمجھ آ رہی یہ مشیت الہی کا بہانہ بندہ کہاں بناتا ہے جب اس کو جان چھوڑانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تاث سے کبھی کسی نے کہا اللہ چاہے گا تو میں صبح اسکول چلا جاؤں گا اللہ چاہے گا تمہیں آفس جاؤں گا اللہ چاہے گا تمہیں دکان کھول لوں گا کبھی کہا کسی نے اللہ چاہے گا تو میں کھانا کھالوں گا بھائی خود ہی کھانا کھاتے ہیں خود ہی سکول جاتے ہیں خود ہی کالج جاتے ہیں خود ہی بزنس کے لیے جاتے ہیں یہ کام اپنا سمجھتے ہیں اور جو اللہ نے احکام ہم پر لازم کیا اس کو اللہ پر ڈالتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ اندر کا چور ہے آدمی دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال ہم کہتے ہیں اچھا ہے بہت ہی برا خیال ہے پکڑے جاؤ گے اللہ سبحان و تعالیٰ کے اللہ محفوظ رکھے یہ بتایا گیا اس مقام پر اسی طرح جھوٹ ان لوگوں نے ہمارا آداب چکھ لیا کلو خریجوی علی فرما دیجیے کیا تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے علم کی بنیاد پر تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کروی ون تم تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو انگوں اَنْ تم اللہ کا خرسون اور تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو انہیں یعنی لگاتے ہو کوئی حقیقی تمہارے پاس دلیل کی بنیاد نہیں کل فلی علیہ علیٰ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت یعنی دلیل وہ پوری ہے فلو شاہ الدا مجمع بس اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا کل ہلوما نبی علی السلام فرما لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دے کہ اللہ نے یہ یہ حرام کیا ہے تو آپ فرمائیے تو آپ ہرگی سنگھ کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا وَلَا تَتَّبِعَ اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اللہ دین البل آخر اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہوں اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ان کو جو جھوٹے معبود ہیں اگلی آیات میں بہت تین تین معاشرتی ہدایات آ رہی ہیں پہلے بھی تھوڑی سی ذکر میں آئی تھی البقرہ آیت نمبر تراسی میں اور انسا آیت نمبر چھتیس میں ہم نے مختصر پڑھا یہاں بھی بیان مختصر ہوگا یہ معاشرتی ہدایات تفصیل سے ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رقو میں پندرہویں پارے میں خاص طرح اور اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیے گا جب وہ پندرہواں بار آئے گا ان کچھ دن ہے ابھی ہمارے پاس ماں باپ کے حوالے سے بہترین بیان جو قرآن حکیم میں کلائمیکس ہے وہ اس مقام پر آتا ہے تو زیادہ تفصیل ان ہدایات کی سورہ بنی اسرائیل رقو نمبر تین اور چار میں انشاءاللہ بیان کریں گے ابھی مختصر بیان ہے قل کل تا نبی علی فرمائیے تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام فرمایا ہے آؤ, میں تمہیں راوت کر کے بتاؤں تمہارے پر کیا حرام فرمایا اللہ تشریف بھی شعیہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ولا تخت املاف اور مت قتل کرنا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ تمہیں بھی رسق دیتے ہیں اور ان کو بھی یہ بہانے جو ہمارے بنائے جاتے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کے وسائل اور اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں جو وسائل پر قابض ہو کر بیٹھتے ہیں اور ایک عظیم اکثریت کو محروم کرتے ہیں ان ظالموں کا ہاتھ پکڑنے اور ان کی تجوریوں سے پیسہ نکلوا کر مخلوق خدا تک پہنچانے کی ضرورت ہے تب ہوگا جب ایک آدلانہ نظام قائم ہو باقی یہ جو دھندے ہیں فیملی پلاننگ کے نام پر بچے دو ہی اچھے والی باتیں اس پر کچھ کلام پہلے آ چکا آئندہ بھی کریں گے بارہویں پارے کے شروع میں ان ولا تکرب الفواح شما وہاں ربنہ وما بطن اور بے حیا کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ کھلی ہو یا پوشیدہ کچھ ذکر آ چکا گناہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ان سے بچنے کا حکم ولا تخت اللہ بالحق اور جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ اللہ نے انسانی جان کو محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ قتل کی اجازت یا حکم ہے. مثلاً قاتل کو قتل میں قاتل کو احساس میں قتل کیا جائے گا سورہ البکرایت نمبر 179 میں قصاص کا حکم ہے اسی طرح وہ ڈاکو جو سلطنت کے اندر لوٹ مار کرے ان کی ایک سزا کیا تھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے سورہ نمبر 33 میں ہے احادیث میں ہے مرددیٹ کی سزا کیا ہے قتل بنی اسرائیل میں بھی تھی سورہ البکرایت ففٹی فور میں پڑھ چکے اینڈ سو آن تو جہاں شریعت نے اجازت کی حکم دیا وہاں تو قتل کیا جائے گا ایک انسان کو ادر وائز انسانی محترم ہے چاہے غیر مسلم ہی کی کیوں نہ ہو یہ اسلام کی بات سورہ الباعدہ آیت نمبر بتیس ایک جان کو بچایا ساری انسانیت کو بچایا اور ایک جان کو نہ قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا رالکم السلام تراکلون یہ ہے جس کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو ولا تقرب مال یتیم اللہ بالتی احسن الحطہ یا بلوقا اشدا اور یتیم کے مال کے قریب بنا نہ جاؤ مگر اس طریقے پہ جو بہت عمدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ امد یعنی جوانی کو پہنچ جائیں البکرا النساء میں کافی بات آ چکی ہے یتیموں کے بارے میں وہ اوف القیل اب المیزان اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو شعیب علیہ السلام کی قوم کا بیان سورہ اراف میں آئے گا تو ناب توڑ کی کمی کا وسیع تصور وہاں بیان کر دیں گے جو حقوق و فرائض تک بھی جائے گا لا الا نکل ہم کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا جتنا کہ اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی ہو وہ تم فا دلو واقع اور جب تم بات کہو تو انصاف کے عدل کی بات کہو چاہے رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو عدل کی بات بہت بڑی بات ان آیت نمبر 135 المائدہ پینتیس آیت نمبر 8 پڑھ چکے چاہے اپنوں کے خلاف بات جائے بات عدل کی کہو کسی کی محبت اور کسی کی دشمنی عدل کی بات کہنے اور عدل کے نفاذ میں رکاوٹ نہ بنے وہ بھی آہد اللہ اوقو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو سرت المائدہ جیسی آیت صورت بلکہ جس میں شریعت کے نفاذ کا بیان اس کا آغاز کس سے شروع ہوا اس کا آغاز کس سے ہوا اپنے وعدوں کو پورا کرو یہ اتنی اہم ہدایات رسو کم الکم تدک یہ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم نصیت حاصل کرو انہیم او اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ بس اسی کی تباہ کرو ولاب او سولا فتح کم البیلی اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس صحیح راستے سے جدا کر دیں گے اور یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کروینا موسل کتاب نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا کی اس پر اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے الحسنا جس نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا احسان یاد آیا حسن عمدگی ایکسلنس وہ تفصیل علی کل اور ہر شے کی تفصیل کے لیے بہدم و رحمتن اور ہدایت اور رحمت کے طور پر وہ کتاب تورات عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہوا اور یہ جو پچھلی ہدایات ہم نے پڑھی یہ تو میں بھی ہدایات تھیں اور ابھی یہ قرآن میں بھی ہدایات ہیں اس قرآن کا بیان اگلی آیت میں ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں مطالعہ کریں گے